بڑھاپا اور بھلائی ولید بن عبد الملک مسجد میں داخل ہوا تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا جسے بڑھاپے نے جھکا دیا تھا اور کمزور کر دیا تھا ولید نے بطور مذاق کے بوڑھے سے کہا کیا تو موت کو ترجیح نہیں دیتا اے بزرگ اس شخص نے کہا ہرگز نہیں اے امیر المومنین جوانی اور اس کا شر چلا گیا بڑھاپا اور اس کی بھلائی آ گئی اب جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جب بیٹھتا ہوں تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور میرے نزدیک یہ محبوب ہے کہ میری یہ دو عادتیں باقی رہیں